بسم اللہ الرحمن الرحیم میدان مجاہد کی حفاظت صرف میدان جہاد کر سکتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نصرت اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے پھر اس سے شہادت فتح یا غنیمت میں سے کوئی نعمت نصیب ہو جاتی ہے لیکن اگر مجاہد میدان جہاد سے دور ہو تو اس کے لیے بڑے خطرے ہیں اسی طرح وہ لوگ بھی سخت خطرات میں رہتے ہیں جو عام علاقوں میں رہ کر جہاد کی حمایت کرتے ہیں ایسے لوگ کافروں کے لیے تختہ مشک بن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے آمین